کیا اعلی حضرت کے زمانے میں ختم قادریا شریف مسجد میں ہوتا تھا مسئلہ یہ ہے کہ ختم قادریہ ہوتا تھا اگر گھروں میں ہوتا تھا ایک نیک کام ہے تو گھر میں ہو بازار میں ہو دالان میں ہو کمرے میں ہو مسجد میں ہو جب کوئی جائز کام ہے اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ پڑھ لیجیے اللہ کا نام ہے اس کے رسول کا نام ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو مسجد میں پڑھنے میں اس میں کیا حالت ہے